ہے قسم ہے ستارے کی ہوا جب وہ گرے ماں غلّہ صاحب نہیں راہ بھولا تمہارا ساتھی وماں گواہ اور نہ ہی وہ غلط راستے پر چلا ہے وماںقو اور نہیں وہ بولتا ان ہوا خواہش سے ان ہوا نہیں ہے وہ اللہ مگر وحی یوحا وحی جو وہی کی جاتی ہے اللہ سکھایا ہے اس کو شدید القوا مضبوط قوتوں والے نے ذو مرتن بڑی طاقت والا خست وا سو وہ بلند ہوا وہ ہوا بالافق اللہ اس حال میں کہ وہ افقِ اعلیٰ آسمان کے کنارے پر ثُمَّ دَنَا پھر وہ قریب ہوا فَتَدَلَّا پھر اُتْرَا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ پَسْتھاو دو کمانوں کے فاصلے پر او بلکہ ادنا اس سے بھی زیادہ قریب یہاں پر او بمانا بل ہے الى پس اس نے وحی کی اس کے بندے کی طرف ما جو اس نے وحی کی دمل فا دوں نہیں جٹلایا دل نے نہیں جھوٹ بولا دل نے ماں رہا جو اس نے دیکھا افا تما رونا ہو کیا تم اس سے جھبرا کرتے ہو علامہ یرا اس پر جو اس نے دیکھا وَلَا قَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا ہے اس کو نَزْلَةً اُخْرَا ایک اور بار اترتے ہوئے پندہ صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کے پاس آخری بیری کے پاس پندہ اس کے پاس ہے جنت المقوى کی, کی جنت ہمیشہ رہنے والی یا ٹھکانا بنانے والی جنت سدھر جب ڈھانپا بیری کو ماں اس چیز نے یکش جو اس کو ڈھانپ رہا تھا یہ سونے کے پروانے تھے ماں ذاق الباسارو نہیں ٹیڑی ہوئی نگاہ و ماں اور نہ حد سے بڑی لقت را قبرا البتہ تحقیق اس نے دیکھا من آيات ربِّهِ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں. کیا تم نے دیکھا ہے؟ لات کو اور کو ومنات اور منات جو تیسری دیوی ہے ایک اور الم دکار کیا تمہارے لیے ہیں لڑکے والا النسا اور اس کے لیے لڑکیاں تل کا ادن قسمت زیزہ یہ تو اس وقت تقسیم ہے نا انصافی والی انہیا نہیں ہے وہ اللہ مگر اسما ان نام سنیت موہا جو نام رکھے ہیں تم نے ان کے انتم تم نے و آباؤکم اور تمہارے آبانے ما انزل اللہ بیہا من سلطان نہیں ناظر کی اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل ایت تبعونا اللہ دننا نہیں وہ پیروی کرتے مگر زن کی گمان کی وَمَا ماتح و الفس اور اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں والد جا اور البتہ تحقیق آئی ہے ان کے پاس میرے ربی ہی ان کے رب کی طرف سے ہدایت ام لسانی ماتول تمنا یا کیا انسان کے لیے ہے جو اس نے آرزو کی تمنا کی فل اللہ آخرت اولا بس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں لاتی شفا تو ہم سی آ ان کی استفارش ان کی شفا کچھ کام نہیں آئے گی اللہ شاہ و با مگر اس کے بعد کہ اجازت دے اللہ تعالی جس کو چاہے اور غادی ہو پسند کرے ان الذين لا يؤمنون بالاخره یقینا وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر لا يسمون الملائكه وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے تسمیۃ الانثا عورتوں جیسے نام وبالهم به من علم اور نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں کوئی علم یہ تبعون الا الظن نہیں وہ پیروی کرتے مگر صرف گمان کی و ان الظن اور یقینا گمان لا يبني من الحق شيئا حق سے کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا فاعرض عن من تولا پس اعراض کر اس آدمی سے جس نے منہ پھیرا عن ذکرینا ہمارے ذکر سے ولم يرد اور نہیں اس نے ارادہ کیا نہیں چاہا ان الحیات الدنیا مگر دنیوی زندگی کو ذالک مبلغهم من العلم یہ ان کی انتہا ہے ان کی پہنچ ہے علم سے انبا کا ہوا منہ یقیناً تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے بمم بل عن سبیلی ہی اس کو جو گمراہ ہے بھٹکا ہوا ہے اپنے راستے سے وہ ہوا الام اور وہ زیادہ جانتا ہے بیمن بیما اعتدا اس کو جس نے ہدایت پائی وہ اللہ آباد عرب اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے دینہ تاکہ وہ جزاد ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی ہے بیما عامل ان کے عملوں کے بدلے وہی اللہ دینہ احسن ہوں اور جزاد ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی بالخصنا اچھائی کے ساتھ اللہ دین یجتا نیبو نہ قبائل التمی وہ لوگ جو اجتناب پرہیز کرتے کبیرا گناہوں سے ولفواحشہ اور فحاشی سے لمم مگر سگیرہ گنا ان کا واسع یقیناً تیرا رب مغفرت والا یقیناً وہ ہوا من وہ زیادہ جانتا ہے بیکم تم کو از انشا کمن عرضی جب اس نے تم کو پیدا کیا زمین سے اذ انتم اور جب تم جنین تھے بچے تھے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں پھلا تو پس نا پاکیزگی کا دعوی کرو اپنے لیے ہوا وہ زیادہ جانتا ہے بیمانیت کا جو زیادہ پرہیزگار ہے جو پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے افر ایت الی تولا کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے منہ موڑا وہ اعطى قليلا اور تھوڑا سا دیا وہ اقدا اور رک گیا عنده علم الغیبی کیا اس, اس کے پاس ہے بیما اس چیز کے بارے میں کی فی موسیٰ جو موسیٰ کی صحیفوں میں ہے وہ ابراہیم اللہ وفا اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفا کی یا عہد پورا کیا اللہ تزر واضر تن وزرا کہ نہیں اٹھائے کوئی بوجھ اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ وہ اللہ سلیل انسانی اور نہیں ہے انسان کے لیے اللہ مگر ما سعا جو اس نے کوشش کی وہ اللہ سیاح اور یہ کہ یقیناً اس کی کوشش سوف یرا جلد ہی دکھائی جائے گی یا دیکھی جائے گی سُمَّ يُجزَاهُ الْجزَاءَ <الْأَوْفَى> پھر اسے بدلہ دیا جائے گا پورا بدلہ وَأَنَّ اور بے شک حقیقت یہ ہے کہ ہوا کا اسی نے ہنسایا کا اور رولایا وہ انا اما تا وحیا اور بے شک وہی ہے کہ اسی نے موت دی اور زندگی بخشی وہ انا ہو خالقی اور اسی نے پیدا کیا دونوں قسمیں نر اور مادہ سے ادا تمنا جب وہ ٹٹکایا جاتا ہے وہ انا علیہ نش عطل اخرا اور اسی پر ہے دوسری برتبہ پیدا کرنا وہ انا ہوا اغنا وہ عقنا اور بے شک وہی ہے کہ اس نے غنی کیا وہ عقنا اور خزانہ بخشا وہ انا ہوا رب شعرا اور بے شک وہی ہے شعرا ستارے کا رب وہ انا ہو اہلا کا اور بے شک وہی ہے کہ اس نے ہلاک کیا پہلی قوم عاد کو وہ سمودا اور سمود کو فما اب کا پس نہیں باقی چھوڑا قوم نورن من قبلوں اور قوم نور کو سے پہلے ان کانو ہم عظلما و اطوا بے شک وہی تھے زیادہ ظالم اور حد بہت زیادہ حد سے یا زیادہ حد سے بھرے ہوئے ول مختفی کا اور الٹائی جانے والی بستیوں کو اس نے ہلاک کیا غش بس ڈھانپا اس کو ماغ شاہ جس چیز نے ڈھانپا ربی فس اپنے رب کی نعمتوں کے بارے میں کون سی نعمتوں کے بارے میں تتاوارا تو شک کرے گا را ندی رنزا یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے عظیفت العظیفہ قریب آگئی ہے قریب آنے والی لئی صلاحہ من دون اللہ کاشفہ نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا اف من حاد الحدیث تعجبون کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو و تدحکون ولا تبقون اور ہنستے ہو روتے نہیں وہ ان تم سامدون اور تم غافر ہو یا سامدون ناش گانے میں مصروف ہو فسٹ ادو اللہ فس کرو اللہ کے لیے وعبدو اور عبادت کرو